اور کوئی شاہ صاحب, صاحب یہ معلوم کرنا تھا اہل سنت والجماعت جماعت انفی مذہب رکھنے والوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جب سعودی عرب جاتے ہیں حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے تو وہاں جو امام ہے وہ غیر مقلد ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے حضور ہیں حضور آپ سارے مذاکروں میں رہے پورا آدھا گھنٹہ ہم نے اس پہ لگایا کہ سنی کی نماز صرف اہل سنت کے پیچھے جائز ہے. کسی اور مذہب کے پیچھے جائز نہیں اور یہ جو سعودی دور ہے اس سے پہلے جب ترکیوں کا دور تھا تو ترکیوں نے تو اتنا اہتمام کیا تھا کہ خانے کعبے میں چاروں طرف چار مسلے بچھا دیے تھے حملی ہنفی مالکی شافائی ہر امام کا ماننے والا اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھے کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے اب چونکہ حکومت انہوں نے لے لی تو لینے کے بعد ہمیں لوگ تو بھول جاتے ہیں تاریخ کئی دفعہ ہم نے اس کو پر ریکارڈ دیکھیں ہمارا ویب سائٹ اس پر آپ اس کو دوبارہ سنیے مسئلہ یہ ہے کہ ترکیوں کی حکومت جو تھی وہ اہل سنت و جماعت کی اور حکومت ان سے کنوں نے لی یہ آل سعود اور آل شیخ. آل سعود سے مراد یہ بادشاہ ہیں جو چل رہے ہیں اور ٹیک اوور کرنے کے بعد انہوں نے اس کا نام ہی سعودی عرب اس لیے رکھا اس کا نام سعود تھا جس نے حملہ کر کے مسلمان حکومت لی آل شیخ جو ہیں یہ آل شیخ محمد بن عبد الوہب کی اولاد یہ آل شیخ انہوں نے کیا کیا کہ حرم شریف پر حملہ کرنے سے پہلے ایک معاہدہ کیا معاہدہ یہ ہوا کہ ہم مل کر کے کابے پر اور مدینے شریف پر حملہ کریں جب ہماری حکومت بن جائے تو یہ ہمارا معاہدہ ہے کہ آلے سعود تو ان کے ہاتھ بادشاہت ہوگی حاکم یہ ہوں گے اور آل شیخ جو ہیں ساری مذہبی معاملات کو یہ ڈیل کریں گے ان کی قزاعت ہوگی ان کے قاضی ہوں گے امام ان کے ہوں گے مدرسے کے ہوں گے محدیس ان کے ہوں گے مفتی ان کے ہوں گے یہ دونوں میں یہ معاہدہ ہوا اور اس معاہدہ ہونے کے بعد انہوں نے مدین منورہ پر چڑھائی کی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی جو حضرات سعودی عرب میں کوئی بہت خاص عزیز ان کے رہتے ہیں اور ہوں باخبر سعودی عرب نے چند سال پہلے اپنا ست سالہ جشن منایا تھا ست سالہ جشن جنہوں نے پروگرام دیکھا عبدالعزیز ملک عبدالعزیز کو حرم شریف میں گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار سے لوگوں کو قتل کرتا ہوا دکھایا گیا حرم شریف تو کیا یہودی آ گئے تھے حرم شریف میں کون تھے جن کا قتل عام کیا وہ سب سنی تھی مسجد نبوی کے امام کو مسلح پر تلوار سے ذبح کیا صرف دو سو دو سو ہزار شریف پر حملہ کیا میں سن ستہتر میں پہلی مرتبہ مدین شریف گیا قطب مدینہ حضرت اللہ مولانا ضیاء مدنی رحمت اللہ کے یہاں چالیس دن رہا معاملہ سنتا رہا تو انہوں نے بتایا کہ صرف دو سو آدمی انہیں حملہ کیا تھا مدینے شریف اور وہ اتنے پکے دیندار سنی تھے ترکی کہ جب انہوں نے حملہ کیا انہوں نے ہتھیار ڈال دی اور یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیے کہ حرم رسول میں ہم قتل نہیں کریں خود قتل ہو گئے مگر انہوں نے دفاع نہیں کیا یہی حال مکہ کا ہوا اور حکومت لیں لوگ سب بھول جاتے ہیں. ہوا یہ کہ حکومت لینے کے بعد سب سے پہلا کام کیا, کیا انہوں نے یہ بات ہے انیس سو پچیس کے بعد کی انتیس تک اور تیس تک ان کا آپریشن مکمل ہوا جنت البقی پر بلڈوزر چلا ہے. دیتی اور پھاوڑے سے جنت البقی کے شاندار مزارہ اکھڑ کر پھینکا اہل بیت کے مزارات اکھڑ کر پھینکے سب سے شاندار مزار جنت البقی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنو اس کے اینٹ پتھر الگ کر کے اس کو زمیں بوس کیا پھر اس کے بعد جناب انہوں نے جنت مالا کا قبرستان جو ہے اس کو زمیں بوس کیا یہ سارے مزارات انہوں نے ڈھا دیے اور اس وقت کے نجدی کہتے تھے کہ یہ گمبد خزرہ جو ہے یہ سنم اکبر ہے سب سے بڑا بت یہ ماضا اللہ گمبد خزرہ کو سب سے بڑا بت تصور کرتے تھے لیکن ان کو وہ شہید کرنے میں قادر نہیں ہو سکے جب انہوں نے جنت البقی جنت مالا اٹھایا تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب مولانا محمد علی جوہر علامہ عبد الحمد علامہ عبد العلیم صدیقی ایک صحافی تھے جن کا نام ریاض الحسن ریاض حسین تھا آج سے کوئی تیس سال پہلے اخبار جنگ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا یہ وہ وقت میں شامل تھے جو ہندوستان سے سعودی عرب میں احتجاج کرنے کے لیے آیا کہ بھئی ہندوستان کے مسلمان وغیرہ منقسم ہندوستان تھا جسے پاکستان میں ہندوستان انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کرنے کے بعد ان سے سعودی حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم یہ دوبارہ بنائیں گے یہ جو آپ ان بزرگوں کے مزار پر کچھ پتھر رکھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ حضرت فاطمہ کا مزار ہے یہ حضرت امام حسن کا ہے یہ اسی وقت کی برکت کہ یہ پتھر لگا کر انہوں نے ایک طرح سے نشاندہی کر دی کہ یہ ان کے مزارات ہیں لیکن اس کے بنانے کا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا حضرت خدی جت القبرا کروزہ جنت مالان بہت شاندار بنا ہوا تھا کسی صاحب کے پاس وقت ہو اس فقیر کے پاس آئیں تمام آپ کو میں فوٹو دکھاؤں گا کہ جو اس کے ڈھانے سے پہلے جنت و بقی جنت مالک اب بتائیے ایسے ہزارات جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو تحقیق کیا کعبے پر قبضہ کیا مدین شریف پر قبضہ کیا اب لوگ کہتے ہیں سب بھول گئے آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے تو اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ عقیدتا ہم اہل سنت و جماعت کو مشرک سمجھتے اب بتائیے کہ جو اہل سنت کو مشرک سمجھے کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے اور اس پر کسی صاحب کو اگر تاریخ حقائق کا مطالعہ کرنا ہو ہمارے بہت بڑے علامہ گزرے علامہ مفتی عبد قیوم صاحب رحمت اللہ تعالی ان کی تاریخ تاریخ نجد و حجاز کا مطالعہ فرما چلیے تو ہم مولویوں کی بات ہے محمد بن عبد الوہب کیا تھا آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں آپ ہم فرے ہم فرے کہ اعترافات یہ ہم فرے کون تھا سات جاسوس جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا سات جاسوس چھ مرد تھے ایک خاتون تھی تو انہوں نے استنبول میں جا کر کیسا تفرقہ ڈالا یہ جو بتا رہا ہوں میں آپ کو ہم فرے اس نے استنبول میں ایک شیخ کے پاس بیٹھ کر درس نظامی پڑھا عربی زبان پڑھی اور جاسوسی کی اور کہتا تھا کہ کبھی بھی کسی کو مجھ پہ شک ہو جاتا کہ جاسوسی کا میں فوراً عربی بولنا شروع کر دیتا اس نے تو بالکل ننگا کر کے رکھ دیا محمد عبد الواب یہ تو ایک غیر مسلم کتاب ہم فری کے اعترافات کے نام سے وہ عربی میں بھی چھپی ہے کوئد سے اور کیا کہتے ہیں لندن وغیرہ سے بھی وہ چھپی جی لندن کے تو جاسوسی تھے یہاں اگر آپ جائیں برٹش ایمبیسی آپ کو یہاں انگریزی میں کتاب مل جائے گی وہ یا ہم فرے کے اعترافات اور اردو زبان میں بھی کسی نے یہاں پاکستان کے کسی پروفیسر نے ترجمہ کیا کتب خان نے جو ہے چھانبین کیجیے اس میں آپ کو بھی کتاب مل جائے اس نے پورا قصہ محمد نے عبد کا لکھا میں نے اس کو کیسے گمراہ کیا اس سے مناظرہ کیا کہ شراب حلال ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ شراب حرام نہیں اور اس کو شراب پلائی پھر اس کے بعد اس سے کہا کہ متا منسوخ نہیں ہوا اور اس سے کے عالم تو بن گیا تھا استنبول اس سے مناظرہ کر کے اور کہا کہ متا جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا اور برطانوی خاتون جو تھی جاسوس اس سے اس کا متاکر کرایا اور اس کے حسن و جمال میں اس کو ایسا پھانسا وہ نکل ہی نہیں پایا اور اس کے غبارے میں یہ کہہ کر ہوا بھری بھائی تو, تو اللہ کا بہت بڑا بندہ ہے جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ تو اس سے ایسا کوئی کام لے گا جیسا حضرت فاروق اعظم نے لے لیا یہ تو انگریز مور کو پڑھنے بھائی ہماری بات پر اعتماد نہ کریں ہم فرے کے اعترافات یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے کوئی سے جو کتاب چھپی اس میں تو ہم فرے نے محمد بن عبد الواب کا فوٹو بھی اس میں لگایا فوجی وردی پہنا ہوا ہے. جیسے ہوتے تھے نا وہ خول وغیرہ فوجی لباس اس میں اس کا اس میں فوٹو بھی دیا اس کو بالکل ننگا کر کے رکھ دیا محمد بن یہ ہے آل شہر اور وہ آل سعود اس میں مسلمان سادہ لوہ یہ سمجھتا ہے کہ تو مقدس گھر ہے اس میں جو امام ہوگا بڑا مقدس ہوگا مسجد نبوی اس میں جو امام ہوگا مقدس ہوگا تو ان کارناموں کی وجہ سے ہم لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے لمبا ہو گیا سوال میں کئی دفعہ اس کو بتا چکا ہوں لہذا آپ انٹرنیٹ پہ اس کو ملاحظہ فرما لے یہاں پوچھیں گے تو وقت لگے گا دوسرے سوالات رہ جائیں گے جواب تو میں سب دوں گا آپ لیکن وقت لگ جائے گا اور آپ بتائیے